الحمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مرضی ہے کہ آدمی صبح سے لے کر شام تک اعمال میں استعمال ہوتا ہے اعمال تین قسم پر ہیں آ... او... بدنی مالی جانی کہتے ہیں بدنی مالی اور بدنی اور مالی وہی ہے نا بدنی اور مالی بدنی اور مالی بدن کے اعمار اور مال کھڑ کر کے مار کے اماد ہے جو ہے سمال قسم کرتے ہیں کے خیالات دل کے جذبات اور بدن کے بدن آرکات کے خیالات دل کے جذبات بجن کے, خیالات, کے جذبات, بدن ارکات یہ تین چیز عمل ہیں تو وہ ہیں کل جی؟ بھی کل بھی اور اور بیل جو تھا سوچ والے کے لیے کیا کہا تھا جی لفظ تھا نا بول گئے سر وہ تو اس پہ تاثر کے لیے تھا تھا نا سب سے زیادہ کا سرکل کا آتا ہے پھر کالب کا وہ ہے, سب سے زیادہ سر لیتا ہے پھر کالو سے بدن کیا مال سے لے آتا ہے کال جو ہے تو وہ غلط کرنے والا آدمی صحیح کال بول सकता है ایک تو پہلے گلا بخشے دین صاحب سے ادیکاری کے بستر میں کوئی عادی مخاطب تصرا تھا نہ دباؤ سے تو اس سے خاطر سے جا کے اوتائی جا کی ڈر کی ڈر سے میں نے ویسے بچے مجھے تجھے کیا جو غلط کو یہ غلط کو بھنا اس کے بچے ریاض اخبار صاحب سے سے کا غلط کو دے مار کو من دیا ٹھیک ہے تو یہ ری تو آدمی کا بول ٹھیک نہیں ہوگا ٹھیک ہوگا اس لیے عام طور پر سمجھدار لوگ کہا کرتے ہیں کہ سے ہے جو کرتے کرنے سارے سب کمزور دکھ لگا دن لگوش ہے بھی گھر دن گھر کی چیز ہوتی ہے ادھر موڑ دیا ادھر موڑ دیا تو ایسا ہے یعنی یہ بات آدمی صحیح کرتا ہے امن صحیح کریں نہ کرے لیکن ایک, ایک, ایک, ایک گمراہی کا درجہ ایسا ہے کہ جب بات بھی صحیح نہیں کرتا آدمی اور ایک گمراہی کا درجہ ایسا ہے جب کہ اپنے غلط کو قرآن و حدیث سے ثابت کرتا ہے اپنی غلطیوں کو کو قرآن جیسے کرتا ہے है? تو خیر رضی تھی کہ امن جو دی یا اس کی سوچ عمل کر رہی ہوتی ہے یا اس کے دل کے جذبات عمل کر رہے ہوتے ہیں یا جو اس کے بدن کی ارکات تھکنات عمل کر رہی ہوتی ہیں تو دل دماغ ہاتھ پیر آنکھ کام سارے کے سارے صبح سے لے کر شام تک آمال میں مصروف رہتے ہیں صاحب رحمتہ اللہ علیہ کافی اثر تبدیلی کے کام میں بہت قربانی کی ہوئی تھی نا تبدیلی والے راج ہے ہر بق، ہر بق دعوت ہر وقت دعوت ہر وقت دعوت ہے دعوت ہے دعوت, دعوت دینے دی کچھ ہفتے تو بھائی صاحب نے کہنا شروع کر دیا تھا کیا سر تو دعوت ہے باقی آمال دیا تو دعوت میں قوت پیدا کرنے کے لیے نماز ہوگا حج دفعہ تو دعوت میں قوت پیدا کرنے کے لیے پھر عزی صاحب ہمیں تو بہت پایا کے عادم میں مولانا صاحب علمی بات میں کہا کرو کہ اور باقی ہیں تو سرائے ہیں اور باقی اس میں کے سارے کے سارے ہمارے اپنی جگہ پر خود مقصود ہیں باز بذاتے خود مقصود ہے روز مار بات خود مقصود ہے اور حاج بذات خود مقصود ہے اور بلکہ فرق کے بعد ہم نے تحقیق کی تو اس پر پتہ چلا کہ مقصود تو ارکان ہیں مقصود مخصوص مقصود ہے جیسے بنیاد ارکان ہیں باقی چیزیں دیوار چھت وغیرہ کے دروازہ رنگ روغ کے حد میں فرد واضح مستقبل سب کو لے آئے اور تصور کے سلاسل اس چیز کو زندہ کرنے کے لیے تبلیغ و دعوت اس چیز کو زندہ کرنے کے لیے کتاب اور جہاد اس چیز کو زندہ کرنے کے لیے تو لہذا مقصد کو زندہ کرنے کی جو چیز ہو وہ بھی مقصد میں آ جاتی ہے دیکھو سانوی ہے ذرا بات بازی کریں وہ ثانوی ہے اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جماعت کی نماز رہ رہی ہے تقبیر رہ رہ جی والا تھا تو اس نے کہا اس بڑا آگے بڑا ہوا کام میں اس نے کو کہا کہ دنیا دن پر قربان اور جی بن ہر سخت پوائے گی یہ جی دن دن دہرا قربان کے دا شیب کم خلق پوئے گی دن کو دن پر قربان کروا مثلاً کیسے کہ مثلاً ادھر جماعت کی نماز ہے ادھر ایک آدمی کو اصول کرنے کی ضرورت ہے روزے کے لیے آپ جماعت کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا اپنا صاف ہوگا اور اس کو وصول کرتے ہیں سات سال نماز پڑے گا جماعت کی نماز پڑھے گا تو یہاں دین کو دینی کے لیے قربان کرنا پڑتا ہے سر بہت سمجھ سمجھتے ہیں میں نے کہا یہ سمجھ اسی کو مبارک یہ مبارک کہ اپنے عبروں کو ترک کر کے دوسرے کے پیچھے جائے آپ کو ٹھیکیدار دکاندار میں جاتا ہوں تو زیادہ خیر جی ملیادی بات یہ بیان کرنی ہے کہ آدمی صبح سے شام تک مال ہوتا رہتا ہے اس کی سوچ ہاں مولانا صاحب کی بات میں سے کہہ رہا تھا کہ ہر بار دعوت ہر بار دعوت میں کہتے ہیں کہ کیا وہ لذیذ واجب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی اس جب اکیلے ہوا کرو تو کس کو دعوت دیا کرو کیوں کی دعوت کس کتاب میں جب بیان کرنی ہے میں نے کہا کہ حضرت کس کو کا جب اکیلے ہوا کرو تو اپنے آپ پہ دعوت دیا کرو میں خود اللہ تعالیٰ کا دھیان ملاقبات سوچ فکر لگانا اللہ سے لا کر حضرت آخرات کے دھیان کے نتائج کا دھیان مراقبہ خوب دھیان لگا کر فوج کرنا فراقبا مراقبہ نہیں کوئی مشکل یا ایسا کوئی تجیزہ عمل نہیں ہے کہ جو بہت زیادہ مشکل ہو اور بعض آدمیوں کو قدرتی طور پر کوت مراکل ہوتی ہے بعض آدمیوں کا ذکر کم ہوگا دیکھیے کنوت سکری اور کنوت مراکبانی کی بہت ہو گئی اللہ تعالیٰ کے دھیان میں آخر کے دھیان میں ڈھیری سوچ کرتے ہوں عمر کے مسائل عمر کی تکلیفوں کو مصبتوں کو گھیرے محسوس کرتے ہیں غم شکل میں غم درد کی شکل میں تمہارا اللہ میں جامع افسا کا کچھ تو خون ہو گیا میں کالج تو ہمارا بجلی فٹ کرنے والا ایک عام آدمی کا دماغ پڑتا تھا تو اس نے کہا سوچا کہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے تو ایسا میں کھڑا ہو گیا ہمارا جس میں تیس سال کٹھے گزرے بات کی تو شروع، اس کے سے جانا کتنا شروع میں دل میں کہا کہ جمع آدمی نے اس بار کتنا محسوس کیا ہے مسلمان ہے تو شوبھا ہے نا آنکھوں پر پتی آ جاتی ہے آدمی تکل کام نہیں کرتی مولیا ذات نہیں سمجھ رہے تھے اس بات کو کیا ہوگا ظلموں کو چھوڑیں کے پروگرام کو چلا رہے ہیں عام آدمی ہے کہ دیکھیں اس کے دل کو اب درد کا وہ عمل اثر ہے امرت مسلمہ کے غم کا اور درد کا اس پر کتنا شکر بلائی ہو رہا ہے کتنا فجر ہو رہا ہے اب ان ساری بہت زبان ذکر کر رہا ہو اس کے زبانی ذکر میں اور اس کی قوت پراقموں میں بہت فرق آسمان کا فرق اس وقت سال میں اس کو جو پر بہتا ہے. اس کی آنکھ نے اس غم کو دل میں محسوس کیا اور آنکھوں بھایا اس کی آنکھ. ایک صدر لوگ, لوگ بے دین کافی بے تین میرے چاچا اے سنگی یہ بہت بے دین روپے اور اس وقت میں نے آپ کو کہا تھا اس بات کو اتنا آپ لوگوں نے محسوس نہیں کیا ہے. اور اب اس کا محسوس کریں گے کہ جو ی اللہ توارضی جی ہے کہ یہ سوچ اور فکر دل کے جذبات محبت کے نفرت سے عداوت سے الحب لله والبغض لله لا اله الا الله نہیں کوئی محبول سوائے اللہ کے پہلے لا ہے سارے باطل کا سارے باطل کی نفرت باطل کے لیے غصہ باطل کے لیے غضب باطل کے نفرت نفرت ایمان کا ایسا ہے آدھا ایمان نفرت ہے جو باطل کا بہوت ہے اور بادل کے ساتھ عداوت ہے یہ ادا ایمان اس لیے لا پہلے کہا گیا اس کے بعد اللہ کہا گیا کل ملا شروع ہوا ہے پہلے بگوسلہ ہوگا بشار بمبائی کے تھانیہ سلسلے کے خلافت پر کھڑی علاقے سردن بھائی یہ ہمارے احمد میں ایک مسجد جائے مسجد ہزارہ پورا ہزارہ جو سمدھا سے چلے وہ تھا کہ پورا ایک ہزارہ ضلع ہوتا تھا اس کا ایک دشوک خطرہ تھا وہ موبی سال صاحب تھا اور یہ صاحب شیخ الحمد رحمۃ اللہ علیہ تھا یعنی شاگر تو وہ آدمی تھا بڑا مزاقی آدمی تھا اور بڑا تھا تو وہ کبھی کبھی کبھی کہا کرتا تھا تاجر میں رضل گئے چلے میرے تاجر کا نام میں نے سنا ہے بڑا کبھی کہاں پوچھے پوچھے پوچھے اپنی مصرت کی امید ہے اللہ کی ذات کہ کس بات پر مصرت کی امید ہے مصرت کی امید ہے کہ ہمارا رمایت اور اور کے خلاف جب کوئی آدمی بات کہتا ہے بس پھر میرا غصہ میرے قابو میں نہیں ہوتا پر جو کچھ میں نے کر لیا ایک دفعہ مسلم لیگ کی حکومت بنی ہوئی تھی تو اس میں احبداب میں کوئی ان کے لیڈرز لیڈر آئے ان کی کوئی پارٹی تھی اور چائے وغیرہ کا بندوبست تھا ساتھ اس میں خفیزہ جب بلایا گیا تو اس میں کوئی شاہ بدین اس نے مولانا سہناب المدین احمد اللہ کے خلاف باتیں کی تو یہ آٹھ میں بیچ پھر میں یہ وہاں سے اٹھا تھا اور جو تیلیاں پڑی اس نے دو چار بیچ مارے سب پڑھنا اور پر سب کا تاڈ فاڑ کر گیا میرے باپ گالیاں بلایا نا یہاں چلے گی اللہ کی شان کی اس کی رپورٹ لکھی ہوئی جو اللہ کے لحاظ نے کیا ہوا اس کے بڑے افراد ہوتے ہیں تو ڈی سیوں کی رپورٹ میں لکھا ہوا تھا کہ جو ڈی سی اعتبار میں آئے تو خطیب حضارہ مولانا سب سے پہلے ملا کرے ہاں جی ساتھ ٹھیک ہوں اس میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ تاجر کا نام میں نے سنا ہے پڑھے بھی نہیں ہے لیکن ایک بات میرے اندر ہے کہ مجھے باطل پر جو غصہ آتا ہے خاص طور پر اکابر کی بےتی پر جو مجھے غصہ آتا ہے بس اس میں جو کچھ میرے کر لیا دیا تھا کر تو باقی سچ بات ہے میں آپ فرض کروں کہ باطل کے او اللہ الجبر علیہ السلام انقل مدین و خزاب اللہ <تصال> تبار کو وہی بھیجی کہ آپ کا بندہ ہے جس نے پلک جھپکتے ہیں کہ برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی کہ اس کو بھی غرق کرو اور ساری بستی کو غرق کرو ان وجہ لمار ساسن تھی یا کت کہ میری نافرمانی ہونے پر اس کے چہرے پر بل بھی نہیں آیا ہے اس کے پاس باقی مال تو ہیں وہ فلا نہیں ہے اس کے پاس وہ جو غیرت ہے وہ عمل اس کے پاس نہیں ہے بہت سلا نہیں ہے اس کے پاس دوستوں دن بھر تو امن ترتیب سے آتے ہوئے اس آدمی نے پلک جھپک کے اتنا سال اور فرمانی نہیں کی ہوئی ہے لیکن ایک کلپ حاصل کرنے کا عمل تھا جو اس کا حاصل نہیں کیا تھا وہ بہت صلاح ہے اللہ کے لیے بہت ہونا اور غیرت ہونا हाँ. دوست حاصل نہیں کیا ہوا تھا اس کی مال کو پڑی اپنے میں نجات ہو جائے گی لیکن نیم سب کے ساتھ گرک ہوتے ہوئے ان کو بھی غرق ہونا پڑے گا جو ترتیب قرآن وزیز میں بیان ہوگی جی وہ جی جی معاشیت کو روکنے کی کوشش جو آدمی کرے گا اس کی نجات ہوگی ورنہ دنیا میں ان کے ساتھ جب جو اللہ صحت میں تو یہ فضاء البدیل میں بہت واضح طور پر لکھا ہوا شروع کے الفاظ منقراط کے شروع پر اللہ کا لاب آئے گا تو اس میں سارے کے سارے ہی رگڑے جائیں گے بچے کا فقط ہو جو کہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہاتھ سے روک اس نے روکنے کی کوشش کی اتنی طاقت نہیں تھی زبان سے روکنے کی کوشش کی اتنی طاقت نہیں تھی دل میں سے برا جانا برا سمجھا اور دعا کی قوت استعمال کرتا رہا جی اس سے احدیت اس نے, اس نے ساتھ نہ دیا ہاں جی کتھ الگ کیا, کاٹ کہتے ہیں. کیا. جی. دل میں خفا ہوا غمگین ہوا اور جو ہے اس نے دہ کی قوت استعمال کی اس کے خلاف ٹھیک تو یہ دل کے اعمال دل کے جذبات کے امال دماغ کے سوچ کے امال دل کے جذبات کے اعمال اور بدن کے دائری آماد ان, ان میں استعمال ہوتے ہوتے دل پر یا تو نور یا ظلمت آتی رہتی ہے دماغ کی سوچ دل کو یا نورانی کرتی ہے یا ظلمانی کرتی ہے نہرا کرتی ہے سوچ اور اس طرح سے جذبات اور جذبات محبت کی عداوت کی عزل کو نگرانی کرتے ہیں عظلمانی کرتے ہیں اگر محبت غیر اللہ کے لیے چھا گیا اور محبت اللہ کے لیے عید پر نور چھا گیا جو بدل استعمال ہوتے ہیں یہاں تک کہ ایک عملی و نماز میں عملی کا اشارہ کرتے ہیں ساری کائنات پر اس کا اثرات آتے ہیں سیدا کے ساتھ ساری کائنات تو انسان پر کہ کہ ایک انسان پٹن سے لا کے پوری کائنات اللہ اللہ کرنے والا ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی ایک جو اللہ اللہ کرنے والا ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی اس کے اتنے اثرات ہیں اللہ اللہ کرنے کے اتنے اثرات ہیں یہ قیامت کو روکے ہوئے ایک بے نوازی کی نوشت چالیس گھروں تک جاتی ہے ایک بار آدمی پڑھ کا اپنا گھر محفوظ دو بار پڑھ لے تو اس کا محلہ محفوظ تین بار پڑھ لے پوری بستی محفوظ ہمارے یہاں یہ پروفیسر صاحب کے گھر جو چوری ہوئی تھی آدمی فائر بس پر کیا تھا ہمارے مالے میں کیسے ہو گیا کتنے ساتھیوں کو ایتوکرسی پڑھنے کا بتایا ہو گیا ایتوکی پڑی جاتی ہے انہوں نے کہا یہ جی عشاء کی نماز کے وقت ہوا تھا ماشاء اللہ ایک تو اس سے پہلے ہوا اس وقت سے پہلے ہوا نا دوسرا ایک وقت ایسا تھا کہ عشاء کی جماعت میں ہوتا ہے تو بچاؤ بھی ہو جاتا جماعت کی نماز بڑی تھی بچاؤ کے حالات نہ ہوئے کیونکہ اثرات آتے ہیں میں صبح سویرے گھر گیا کافی عرصہ پہلے کی بات ہو, مکان میں ایک دفعہ میں گیا تو کپڑے دھوئس میں کے کھانا آپ کہاں تیار ہے کپڑے دھوئے تھے دو گھنٹے لگے تھے تار پر ڈالے تھے تار ٹوٹی سارے زمین پر گر گئے اور پھر جو ہے اس کو دوبارہ دھونا پڑ رہا مجھ پر راش ہوا دینا تا سے پتہ لگی جرمانہ چاہیے دس منٹ نہ کرنے جیسے دو گھنٹے جرمانہ ہوئے ہو. پھر دو گھنٹے لگے اس کا جرمانہ آئے ہوئے بڑے زمانے ہمارے زمین سمجھتا ہے کہ وہ یافان کثیر بہت کچھ تو ہم معاف کر دیتے ہیں بہت زیادہ معاف کر دیتے ہیں جو تھوڑی تھوڑی باتیں پکڑ کے لیے رکھی جاتی ہے اس پر ایسے آلات آ جاتے ہیں اور اگر ثنا اللہ صاحب وہ تو آپ کو یاد ہے جس طرح کی میسیج فلم دکھائی تھی اسماعیل صاحب نے اللہ مقصد فرمایا آدمی اچھے تھے آدمی اچھے تھے تو ان دونوں یہ مسجد اس ایک خیال عمر صاحب آیا کرتے تھے تو اس نے کہا کہ ناؤ دس پرسن ول بی سفنگ فزیکلی مانیٹریلی مینٹلی فزیکلی مانیٹریلی اب اس آدمی مالی لحاظ سے جانی لحاظ سے زین لحاظ سے مصیب مصیبت لائے مصیبت ہوگا تو اس پر تو اس وہ دوسرے دن میں گیا تو کالج آیا ہوا تھا اپنا بلڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے پیتوری ڈپارٹمنٹ میں آیا ہوا تھا مزائن جل کی بیماری کے اپنے ٹیسٹ کرانا جو پہلی بات اس نے کہی تھی بڑی ڈیزیز ہو گیا بدن سے وہ ہو ہوگی اب ابھی سچ بات ہے ہم جو ہے انتہائی حماقت انتہائی بے وقوفی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر اور رمال کو دیکھ کر نہیں چلتے ہیں دنیا کو دیکھ کر مفادات کو دیکھ کر چلتے ہیں مفادات کو دیکھ کر چلتے ہیں دنیا کو دیکھ کر چلتے ہیں دنیا نسلوں کو دیکھ کر چلتے ہیں, کر چلتے ہیں, کر چلتے ہیں. تو بہت بڑی بےوقوفی بات ہے بات ہے میرے بھائی اللہ پر کر مزافت پر کر اپنے امال پر کر اس کو سوارنے کی کوشش کرتا رہے اس کو سوارنے کی کوشش کرتا رہے کہ اس میں کمی نہ آئے اس بات کی پرواہ نہ کر کے اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے کیا نقصان ہو رہا ہے یہ کوئی سوچنے کی بات ہی نہیں شیشان ہوں یادو کون فکرا ہو جائے مجھے کوئی پہچا شیتان جو ہے ڈراتا ہے اور اس کو دعوت دیتا ہے غلط باتوں کی طرف غلط باتیں کرو گے یہ فائدہ یہ ٹھیک باتیں کرو گے یہ نقصان ہو جائے گا یہ نقصان مقصد فضل اور اللہ تعالیٰ ہے وہ وعدہ دیتا ہے مغفرت کا اور فضل کا فضل کہتے ہیں روزی کی فضل ہوں جی واسنالجن؟ واسنالجن اللہ واسنالجن. تو اللہ تبار صع علیم سب سے بڑا جاننے والا وہ ہے اس جاننے والے نے اس بات کو کہا وہ پیچھے کہ آپ واقع کا کیا منع بنتا ہے جی ڈاکٹر خیال اور علیم بہت بڑے علم والا ہے زیادہ جو بات کی ہوئی ہے تو پکی علیم جب ہے تو اس کی بات تو بہت پکی ہوئی فراسی والا ہے تو اس فراسی والا کے مقابلے میں جو دعوت دے رہا ہے کتن دست ہو جاؤ گے تو پر کتنی کمزور اور بودھی بات ہے میں یوں تو حکمت مائن شاہ اللہ سے چاہتا ہے جس کو اس کو حکمت دیتا ہے اس کو دھنائی اور دنشوری دیتے دھنائی دانشوری کیا ہے دانشی والوں خب اللہ دانشوری ہے اور شیطان یاد کو مطلب ہے شیطان جو وسط ڈالتا ہے جو باتیں کہتا ہے اس کو سمجھ جانا کہ یہ محض نقصان کی بات ہے یہ فائدے کی بات نہیں یہ دانشوری ہے اور فضلہ, یہ ہے. حکمت ہے اللہ یاد کو جو یہ دانشوری ہے یہ حکمت خیرہ اس کو اللہ تبار حکمت دی اس کو بہت خیر کثیر بہت بہت اس کو خیر دیتی ہے کمار اچین الیکم سے کہا گیا کہ حکمت چاہتے ہو تو حکومت چاہتے ہو حکمت چاہتے ہو تو حکومت چاہتے خاص اگر آپ کا امر ہے تو ہمر کیا تو میں کچھ نہیں بول سکتا اور اگر مجھے بات کرنے کی ضرورت ہے تو میں جو تو حکومت نہیں چاہتا ہوں میں حکمت چاہتا ہوں اور حکمت جو وہ جڑی بوٹی سے علاج کرنے کو نہیں کہتے ہیں وہ بھی حکمت ایک اکشاخ ہے حکمت کی اکشا بھی ہے کہ اس کو الفظ لفظ ہے اس کے لیے تباوت تبابت کا لفظ ہے تبابت کا لفظ ہے اس کے لیے حکمت جو ہے تو وہ دہائی اور دانشوری وہ کہتے ہیں یہ اللہ میں حکمت چاہتی کہ اللہ نے اس کو حکمت دے دی وہ جھونپڑے میں بیٹھا ہوا پیسہ پرانے پہنے ہوئے کامیاب زندگی گزارے گا اور جس کو اللہ نے حکمت نہیں دی ہوئے وہ حالات میں بیٹھا ہوا گاڑیوں میں پھرتا ہوا اور تلخ زندگی گزارے گا وہ سوچ رہا ہوگا کہ مجھ سے سمجھ سکتا ہے جائے گا آرام سے نیند تو کرتا ہے اس حکمت سے کھا لی شیطان یادو کو فطرہ کے چکر میں آئے ہوئے اور اللہ یادو کو مغفت میں سے بلا ہوا ہے جو بنیاد ہے, ہم نے سکون کی اور راحت کی اور تکلیف اور مصیبت کی بنیادیں ہیں کچھ باتیں پوچھیں, نماز پونے آٹھ بجے ہے نا وہاں کے نماز ساڑھے سات بجے جی? وہاں کی دی بجے بچوں نے کر دے گی کوئی بات پوچھا بس بہت کرتے ہیں فکر کرتے ہیں پلوسی والا گزرو کوئی بات پوچھا نا سارا عمل میں اللہ تعالیٰ کرنا کرنا اپنے مل کو ٹھیک کرنا یہ بہت بڑی دانش ہے اور جن جی چیزوں کے لیے اور آپ پریشان ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کا غیر سے بندوبست فرمائے گا فرمائیں گے جی آپ اخبار کی بہتر فکر کریں خبر ہوگا کبھی خبر ہو پانی پہ گئی نہ سو کو شروع سے بیٹھو اس میں لوگ دم درد کے لے آتے ہیں فرماتے ہیں تو तो دکان سے خرید لیتے ہیں وہ اپنا اپنا کام نکال کر چلے جاتے ہیں تو یہ اللہ ہم نے تو اس کی دکان نہیں کھولی ہے کہ لوگ اپنا کام نکال کر چلے جائیں ہمیں کوئی فائدہ ہی نہ ہو ہمارا سودا لکھی نہیں ہو, اپنا کام نکال کے چلے جائیں لَا إِلَهَا إِلَّ اللَّهِ لَا إِلَهَا إِلَّ اللَّهِ